بغ ت اللہ اللہ کا رنگ کیا چیز اب اللہ کا رنگ کیا کچھ پتا نہیں چلتا اللہ کا رنگ ٹھیک ہے ایسا جملہ ہے جیسے کوئی کہے سکندر کی بکری ہاں ہاں لغت میں یہی ہے نا تو اب کیا کریں فضل کا گھر فضل کے گھر کو کیا ہوا سکندر کی بکری کو کیا ہوا تو مفسرین کہتے ہیں سب اللہ سے پہلے ایک لفظ ہے آپ پچھلی آیت پہ جب دیکھیں گے تو اس میں آیا ہے کیا وہاں پر آیا ہے قولو آ منا بلہ جو یاد کرنے کے متعلق کہا ہے نا اسے یاد کر کے آئیے گا جمعہ تک ہاں کلو باللہ منا بلّا کہ, کہ آ ہم ایمان لائے باللہ اللہ کے ساتھ منا باللہ وہ کہتے ہیں یہاں وہ لفظ آئے گا کہ قبل نہ اللہ ہم نے قبول کیا اللہ کا رنگ اوپر آیا تھا کہ ہم ایمان لائے اللہ پر زبان سے عقیدہ ٹھیک ہو گیا اب اپنے عمل کو بھی ٹھیک کر لو اور کہو قبل سبغت اللہ اللہ کا رنگ ہم نے اپنے اوپر چڑھا لیا اللہ کا رنگ ہم نے اپنے اوپر غالب کر دی یہودی رنگ دیتے تھے نا اب بھی دیتے ہیں بیپٹسٹ جو ہیں عیسائی غوطہ دیتے ہیں اور سادی جو ہیں یہ بھی غوطہ دیتے ہیں اپنے بچوں کو وہاں دریا میں عراق میں پائے جاتے ہیں اللہ نے کہا تم کہتے ہو رنگوں میں بات ہے کہ رنگ ہونا چاہیے عیسائیت کا رنگ چڑھنا چاہیے کسی پہ سبغت اللہ ہم نے تو اللہ کا رنگ قبول کر لیا ہے ومن سن اللہ سبغ اور اللہ سے اچھا رنگ کس کا ہو سکتا ہے اللہ کے رنگ سے اچھا کس کا رنگ ہو سکتا ہے یعنی ہم ایمان لے آئے پچھلی آیت میں اور اس آیت میں ہم نے کہا کہ ہم اپنے اعمال کو بھی شریعت کے مطابق کر لیں گے وہ ناہن الحو آبدون اور ہم صرف اور صرف اللہ ہی کی عبادت کرنے والے ہیں تین فکرے یہاں پورے دو, دو فکرے پورے ہو گئے وہ ناہن الہو آبدون اور ہم صرف اور صرف اس کی عبادت کرنے والے ہیں یہ ناہن الہو مسلمون جو آیا ہے ایک نمبر آیت میں یہ اس سے پہلے بھی آیا ونہنو لہو مسلمون دو مرتبہ آیا ون تھرٹی تھری میں بھی ہے دیکھتے ہیں ہاں ونانو لہو مسلمون ایک پھر آیا ونانو لہو مسلمون اور ہم اسلام پہ آ بات ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں گیا نہ لہو عابدون اور ہم ہر طرح صرف اسی کی عبادت کرنے والے وہاں اور ہم لہو اس کے واسطے آبدون عبادت کرنے والے اور ہم فقط اللہ کی عبادت کرنے والے